مہاراشٹر اور اس کے علاوہ ہندوستان کے بہت سارے مقامات پر دینی دعوتی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اللہ کی توفیق سے آپ پہلی مرتبہ عمرے کے ارادے سے یہاں آئے جدہ داوا سینٹر حیا سلامہ کی طرف سے تقریباً سولہ یا سترہ پروگرام ترتیب دیے گئے آپ نے اس کو قبول کیا اور الحمدللہ مسجد حاضہ یعنی مسجد عبداللہ بن مبارک جو کہ کندرا جدہ میں یہ مسجد ہے اور یہاں آج یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے یہاں کے امام و کے تعاون سے یہ خطاب اور پھر اس کے بعد جو ہے جدہ داوت سنٹر کے تعاون سے یہ رکھا گیا ہے تو یہاں آپ نے جو ہے پروگرام کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی محبت کے رسول کے تقاضے پر آپ نے بات مان لی ہے تو آپ کا تعلق ضلع بستی سے ہے اور آج کل آپ مہاراشٹر کے ایک قصبے مالیگاؤں میں رہتے ہیں ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فضیلۃ الشیخ جلال الدین قاسم حفیظ اللہ تقریبا سترہ کتابوں کے مصنف ہیں ان میں سے احسن الجال ایک کتاب ہے آپ نے لکھی ہے اشفوق ولاحام ایک شخص نے کتاب لکھی تھی با سوالات بیس لاکھ کے انعام اس کے جواب میں آپ نے لکھی ہے ویسے سورہ اصلاف کی تفسیر آپ نے لکھی ہے آیت القرسی کی تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے اور قرآن کریم کی تفسیر آپ نے کی ہے مسودہ تیار ہے ان شاء اللہ تعالی عنقریب منظر عام پر آئے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ دیا ہے قوت گویائی دی ہے ویسے جو لوگ اب تک شیخ سے شیخ کے بیانات سنتے آ رہے ہیں ان کو پتہ چلا ہوگا کہ حدیث کو آپ متن کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تمام باتیں وضاحت کے ساتھ پھر اس کے بعد جو احادیث سے جو چیزیں اجتماعات ہوتی ہیں اور تمام چیزیں شیخ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو غرض بلا توقف یا بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ کو دعوت دینے سے پہلے ایک مرتبہ اور گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے موبائلوں کو بند کر دیں اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اللہ کے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں فیذری القرآن ستم الص القم ترحمن اس لحاظ سے آپ اپنے موبائلوں کو بند کر دیں سائلنٹ کریں تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم سنیں گے اب میں دعوت دیتا ہوں فضی الشیخ جلال الدین قاسم حفظہ اللہ کو تو وہ آئیں اور محبت رسول کے تقاضے پر تمام لوگوں کو محظوظ فرمائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده و ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا إن يهديه الله فلا مضل له إن يظلل فلا هادي له أحضر لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أن محمد النبيض ورسوله أما بعد أحضر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقوقاته ولا تموتهم إلا وأنتم المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبرت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام إن الله كان عليكم رحيدا يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما روزی تم کب اللہ کم اللہ جنور کم اللہ بقور وحیم حضرات علماء کرم اور بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں خطب مسنونہ کے بعد میں نے عال عمران کی ایک کریمہ تلاوت کی ہے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن نشین کر لیں آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے میں پہلی بات جو ہے وہ ہم غور کرتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں اور آخر اسے دیکھ بھی نہیں سکتی تو اس سے محبت کیسے کی جائے یہ سوال ہے اللہ سے محبت کیا جائے تو مومنوں سے مطالبہ بھی ہو ایک جگہ فرمایا گیا وہ اللہدین آمن و ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو بغیر دیکھے اس کے محبت کا طریقہ کیا ہے کیسے محبت کریں کوئی پوچھے اللہ سے کی محبت کیسے کی جائے سوال ہے جواب دیا جا رہا ہے کہ محبت کا ایک طریقہ ہے تیرے نبی کی اتباع کرتے رہو اتباع میں لگ جاؤ میری محبت میں لگ جائے اللہ کی محبت کیسے کی جائے جواب میرے رسول کی اتباع کرو اور جو جتنا زیادہ میرے رسول کی اتباع کرے گا اتنا زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا گویا اجتباع رسول محبت خدا بندی کا معیار ہے اچھا چلو ہم نے اجتباع رسول کر لیا اور سوارک تعالیٰ سے محبت ہم نے کر لی تو اللہ سے محبت کے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا کوئی کام کیا جاتا ہے تو کسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے اس محبت کرنا ہے ٹھیک ہے کیسے کیا جائے میرے رسول کی اتباع کرو ٹھیک ہے رسول کی اتباع کر کے ہم محبت کرنے لگے اللہ سے اب اس محبت کا فائدہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نا اللہ سے محبت کا فائدہ یو سب بالکم ہوا محبت کا جواب محبت ہے اللہ فرما رہا ہے تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کرتا ہوں نا اچھا جب وہ محبت کرنے لگے گا تو مسئلہ کیا حل ہوگا ہمارا مسئلہ حل کر دیا گیا یا پھر لو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا بہت یاد نہیں مسئلہ سنی آئیے پہلے حبت کی تفسیر کر لیتے ہیں عربی میں ایک لفظ آتا ہے حب ایک لفظ آتا ہے حب ایک لفظ آتا ہے ہب اور ایک لفظ آتا ہے محبت یہ سارے الفاظ میرا خیال ہے ہب کو چھوڑ کر کے سب پرانے حقیق میں موجود ہیں اور احادیث میں موجود ہوں ہب کے معنی ہوتے ہیں غلے کے غلہ جو کتا انسانی جسم کی بقا کے لیے غلہ ضروری ہے کہ اگر آدمی غلہ نہ کھائے مر جائے گا تو جیسے انسانی زندگی کی بقا کے لیے ہب ضروری ہے ایسے روحانی زندگی کے بقا کے لیے حب ضروری ہے اگر آدمی رضا نہ کھائے ہب نہ کھائے تو مر جائے گا ایسے ہی اگر آدمی محبت نہ کرے تو انسان کا اندرون انسان کی روح مر جائے گی کی زندگی کے لیے ضروری ہے حب کا استعمال کرنا اور روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے حب کا موجود رہنا تو حب معنی ہوتا ہے بلّہ حب کے معنی ہوتا ہے محبت اور حب کا مطلب ہوتا ہے محبوب جس کو چاہا جائے اس کو کہتے ہیں حب سے جیسے ایک حدیث میں ہے حدیث اس طرح وان عیشت رضی اللہ تعالی انہ ان پوری أهمتهم شأن المرأة المخزونية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يستري عليه إلا أسامة بن زيد الحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتكلمهم أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفوا في حد من حدود الله ثم قام فقطقم فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه محمدی کی کتاب الحدود امام کر حدیث پاک کو ایسے کتاب الحدود میں لائے اور رادیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ قریش کی ایک شاخ ہے قبیل بنو مخظوم ایک مخظومیہ عورت نے چوری کر لی چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے اب قریش کا ایک بڑا طاقتور قبیلہ جس سے حضرت خالی ابن ولید ہے حضرت خالی ابن ولید مزومی ہے اسلام کا مائع نا سرزن خاندان کے قبیلے کی ناک کا مسئلہ آ گیا. اگر ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹ لیا گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی کسی طریقے سے عورت کا ہاتھ کٹ کے بچا لیا جائے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے گا اس سلسلے میں بات کون کرے گا کہ اللہ کے رسول عورت کا ہاتھ مت کٹوائیے تو کالو مئی وسلم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ایک سال ہے نا مئی والسمت الزین حب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے ہیں اسامہ ان کے علاوہ کون آپ سے بات کر سکتا ہے لوگوں نے کہا کہ جناب آپ جاؤ حیدرآباد کو فک اللہ عثامت المزین حضرت عثامہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ہے کہ آپ اس عورت کا ہاتھ مت کٹوائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزمنا کھو گے فکال آپ نے فرمایا حدود اللہ کے حدود میں سے حد کے اندر تو سفاری کر رہا ہے تم مقام ہوئے آپ کھڑے ہوئے فخ کا نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب کیا فقال آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا ان نما ابلی تبین قبل تم نے جو پہلی قومیں میں جو ہلاک ہوئی ہے ان کے اندر ایک بنیادی خرابی یہ تھی کہ جب کوئی شریف چوری کرتا سارا کافی شریف اگر کوئی بڑا آدمی شریف آدمی چوری کرتا تو سارا اس کو چھوڑ دیتے اور وہ ادا سارا کافی جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اقام والے الحق تو اس کے اوپر قائم کرتے جہاں تک میرا معاملہ ہے لہ ان فاطیمت بن تو محمد انسارا کب اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو صحاح کر دوں گا یہ قانون بہت یہ قانون اسلام اگر ایسا قانون نافذ ہو جائے تو دنیا میں کہیں کوئی جرم جبر ہو ہی نہیں کہیں کوئی فساد بھر ہی نہ کتنا پیارا جملہ ہے انصاف اور عصل میں ڈوبا ہوا جملہ لہ ان فاطیمت بنتا محمد انسارا جانتے ہیں کا نام نے فرمایا جگر کا ٹکڑا ہے اگر میرے جگر کے ٹکڑے نے بھی چوری کی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹ لے گا اسلام کا اصول دیکھ رہے ہیں ایک ایک اصول قربان جانے کے قابل ہے تو ہم یہ ثابت کر رہے تھے کہ حب کہتے ہیں دانے کو غلے کو اور حب کہتے ہیں محبت کو اور حب کہتے ہیں محبوب کو جس کو چاہا جائے حضرت اسامہ اپنے زید کو حب و رسول اللہ کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب لفظ محبت ایک جگہ قرآن میں آیا محبت محبت نہیں محبت ان پر زبر حضرت موسا علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں جب فرعون کا یہ خونی حب لاگو کر دیا گیا ہے کہ کوئی لڑکا پیدا ہو تو فوراً قتل کر دیا جائے لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دیا جائے ایسے ہی دور میں حضرت موزا علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اب ان کے ماں باپ کانپنے لگتے ہیں ان کی ماں بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اللہ تبارک ہوتا ان کے دل میں بات ڈالتا ہے ان کی طرف وہی کی جاتی ہے کہ انخ فق الیم یا اللہ کا منی ولی علی عینی ایسا کرو ایک صندوق میں ان کو ڈال کر کے حوالے ذریعہ کر دو اس صندوق میں موسا علیہ السلام کو ڈال دیا جاتا ہے اور صندوق کو دریا کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور ان کی بہن دور سے اس صندوق کو اپنی نگاہ میں رکھتی ہیں صندوق بہتے بہتے اللہ تبارک تعالیٰ کے حسر کے محل میں چلا جاتا ہے آکیہ جو فراون کی بیوی ہیں بہت رحم دل نیک خاتون اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہو قرآن میں دیکھتی ہے کہ ایک بہتر وہ سندوک آ رہا ہے لوہڑیوں کو حکم دیتی ہے کہ دیکھو کیا रहा है ہے بہ کر آ رہا ہے لے کر کے میرے پاس آؤ جب وہ سندوک لایا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ پورا اس کو اپنی گود میں لے لیتی ہے یہ خبر پورے محل میں پھیل جاتی ہے سواؤں دوڑتا ہوا آتا ہے دیکھتا ہے لڑکا دلاؤ. لاؤ میرے حوالے کر اس کو قتل کر دوں کہنے لگی وکارتمر لا ہم لائٹو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیتے ہیں اس کو ہماری اولاد نہیں عجیب بات تو یہ انا بکمل آلہ کا دعویٰ کرنے والا بے اولاد تھا ایک اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا کہتا تھا وال میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہیں کر پا رہا تھا اپنی بیوی کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہیں کر پا رہا تھا ایک بچہ پیدا کرنے پر قادر نہیں تھا اور بولتا تھا ہم اور ابو کو ملا لاز. دماغ لوگ بہت گزرے تھا اس میں نہ دیکھو اس کو کقل مت کر دے کتنا پیارا بچہ ایسا ہی ہم کو ہے نا شہر ہم کو نفا دے بیٹا بنا لیں اس کو फरमाता है कि मू तुम कत्ल होने से बच नहीं सकते थे जानते हो क्यों बचे फिर ने तुम्हें क्यों तुम छोड़ दिया इसकी वजह वाल कई तो आने के मोहब्बत मैंने अपनी तरफ से तेरे ऊपर मोहब्बत डाल दी थी इस मोहब्बत की वजह से तू बच गया वरना वो तेरे को छोड़ता नहीं था والی تو محبت امنی میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی اس محبت کی وجہ سے فرعون جیسا سنگ دل اور ظالم تیرے پتل سے باز آیا بنا تجھے پتل کر دیا جاتا محبت کا پاور دیکھ لوں پاور کتنا اور ایک نقطۂ یہاں بتا دوں بلبا بیٹھے ہوئے ہیں کہ حرکتیں تین ہوتی ہے کچرا پتہ بما یا اکول ہرا کت ہے محبت کے لیے حب کا لفظ جو ہے اس پر اکول ہراکات دما دیا گیا ہے کہ اندر پاور بہت ہے خب نحوی اصول ہے یہ کہ اکول ہرا کت ہے اور اکول ہرکات کیوں ہے اس کو ادا کرنے کے لیے پورا منہ بند کرنا پڑتا ہے طاقت لگتی ہے اس میں اور حب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی حرکت منتخب کیے اکول ہرکات اب پیش آترا ای لیکن زمہ کو ادا کرنے کے لیے پورا منہ بول کرنا پڑتا ہے طاقت لگتی ہے اس میں اکول ہرک آتے وہ تو وائر بدھی یہ محبت کا پاور ہے لفظ کے اندر بھی اور اللہ تبارک تبارکار نے فرمایا اگر میں تیرے اوپر محبت کا ڈالی ہوتا اپنی طرف سے تو تت ہونے سے نہیں کر سکتا اللہ محبت کرتا ہے اللہ محبت کرتا ہے اللہ صفت محبت سے متصف کرد رکھیے کہ سب سے یکساں محبت نہیں کرتا صفت محبت سے محبت کرتا ہے وہ اور سب سے یکسا محبت نہیں کرتا محبت میں مدارس ہے دلیل دلیل اس طرح وہاں ابھی اللہ صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم المؤمن القبيل خير فأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احرث على ما ينفوك حضرت مسلم ثقافت کتاب تقبیر میں لائے جہاں تقبیر کا بیان ہے حضرت ابو حرف فرماتے اشار فرمایا کہ زیادہ اچھا ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں حالانکہ بہتری ہر ایک کے اندر ہے لیکن اللہ طاقتور مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے تو دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو اللہ محبت کرتا ہے اور دوسرے محبت سب سے یکساں نہیں کرتا بلکہ کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور کسی سے کم محبت کرتا ہے اور کسی سے محبت کرتا ہی نہیں کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے کسی سے کم محبت کرتا ہے اور کسی سے محبت کرتا ہی نہیں ان اللہ لا لہیب من منقانہ مختارم پہ اللہ فخر کرنے والے سے اور اترانے والے سے محبت نہیں کرتا ان اللہ لا لوہیب المفت فسادیوں سے محبت نہیں کرتا تو کسی سے کم محبت کرتا ہے کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے کسی سے محبت کرتا ہی نہیں ایک نقطہ یہاں اور بتا دوں کہ ایک ہے رحمت ایک ہے محبت کیا کرتا ہے دونوں میں جواب اس کا یہ کہ رحمت سب سے اوپر کرتا ہے محبت سب سے نہیں کرتا رحمت تو کاغذ کے اوپر بھی کرتا ہے یہاں تک کہ جانوروں کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے لیکن محبت صرف اپنے فرما فردار بندوں سے کرتا ہے کاغذ کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے نافرمانوں کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے لیکن محبت صرف اپنے فرما فردار بندوں سے کرتا ہے یہ فرق ہے محبت اور رحمت کے اندر اب آگے بڑھتے ہیں کیا انسان اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی محبت کر سکتا ہے کر سکتا ہے اجازت ہے پھر خصوصیت اللہ کی محبت کی اللہ کی محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ محبت سب سے کرے لیکن اللہ کی محبت تمام محبتوں کو پروالی ہو یہ مطالبہ ہے आ, ایک صحابی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی شادی ایک عورت سے ہو گئی تھی غلام تھے اور آزاد ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب میں موبیت کے نکاح میں نہیں رہتی ان ساتھ کے نکاح میں نہیں رہتی تو روٹے سے بیچارے محبت کے اندر جی چاہتا وہ حدیث ہی پیش کر دو حدیث اس طرح مان ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ ضروری رہیں گی یا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اباسن یا اباس اللہ من مغیسن بری رہتا اور من رہتا موغی سن فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ پال تامرنی رسماش پالحتفی بخاری طلاق امام بخاری سے عزی سے کتاب الطلاق ملائے حضرت رضی اللہ ادارہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے زمانے میں ایک لوڈی اور غلام تھے غلام کا نام تھا مبیش اور لوڈی کا نام تھا درییرہ دونوں غلام لوڈی سے دونوں کی شادی ہو گئی تھی اچانک ہو گئی اور شریعت کا قائدہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی اگر آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار چاہے نکاح کو باقی رکھے یا نکاح سے پخت کر دے حضرت بریرہ نے کہا موغیش کالے کلوٹے ہیں میں خوبصورت ہوں میں ان کے نکاح میں نہیں رہتی شریعت نے مجھے اجازت دے دیا میں اب ان کو اپنا شوہر نہیں مان حضرت مغیث محبت میں بالکل ان کے پیچھے پیچھے ڈھونڈتے رہتے تھے انضرور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بریرہ کے پیچھے پیچھے جہاں گلی میں جاتے ان کے پیچھے چلے جاتے تھے اور روتے تھے وہ تو منہ تحصیل والا لے اور ان کے آنسو ان کے گالوں کے اوپر ان کی داری کے اوپر گرتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا عباس دیکھ نہیں رہے ہو کہ مغیش کو بریرہ سے کتنی محبت ہے اور یہ بھی تعجب کی بات نہیں کہ بریرہ بہت دنوں تک مغیش کے نکاح میں رہ چکے ہیں لیکن اتنی نفر ان کے پیچھے گھوم رہے وہ توجہ ہی نہیں دے تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول بریرا کو بلا کے ذرا سمجھاؤ آپ نے بلایا کہا کہ لو را جاتی رجوع کرو کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ یہ شریعت کا آنکھوں پر کہا کہ شریعت حکومت نہیں دہاناج کا میں صرف سفارش کر رہا ہوں آ جاتا آپ کی سفارش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ سفارش مت کیجیے اللہ نے دیکھے ایک سنت نازک کو ایک عورت کو آزادی رائے کا کتنا حق دیا کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں دیا گیا عورت کو مجبور رکھا گیا ایک عورت نبی سے پوچھ رہی ہے آپ کا یہ حکم ہے یعنی یہ شریعت کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے تو میں آپ کی بات نہیں مانتی اللہ طارت لا حاجنی کی مجھے آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے آزادی رائے کا اس سے بڑا سبوت اور کیا پیش کیا جائے اللہ اور اس کے رسول نے شریعت اسلامیہ نے عورت کو اور حقوق دے رکھے اب آگے بڑھتے ہیں سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے یہ سوال اور اس کے بعد کس سے کی جائے یہ پہلے متعین کر لیتے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے اچھا برابر برابر بھی ہو سکتا ہے کیا برابر برابر پلڑے دونوں برابر ہوں اللہ کی محبت کے اور کسی اور کے اگر دونوں پلڑے برابر ہو گئے کبھی شرک ہے دلیل ویٹ مَن مِن بند <تصفيق> لوگوں میں سے بات ایسے ہیں مین اللہ کی میت تخبی اللہ اندرا اللہ کے علاوہ انہوں نے کچھ شورکا بنا رکھے ہیں کچھ نزائر کچھ مکافی بنا رکھے ہیں انہوں نے لو ہی پو رہ اللہ یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی ان کی محبت ایسی ہے کہ بتوں سے جتنی محبت ہے اپنے اولیاء سے جتنی محبت ہے اتنی محبت ہی اللہ سے کرتے ہیں کا یہ فکر ہے اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت سے برابر بھی نہیں ہو سکتی پلڑے برابر نہیں ہو سکتے کم یہ بھی حرام سب سے کم اگر اللہ سے محبت کی جائے یہ بھی جائز نہیں برابر سرابر یہ بھی جائز نہیں تو سب سے محبت کرو لیکن اللہ کی محبت سب سے اوپر غالب ہوتی ہے دلیل دلیل اس طرح ہے کوئی امکان آتا حکم واپنا قبل فا سکیم آپ فرما دیجیے کہ اگر تمہارے آبا وزداد تمہارے بیٹے بیٹیاں تمہاری بیویاں تمہارے بھائی تمہارے خاندان کے لوگ اور تمہارے وہ مال جن کو تم جمع کر کے رکھ رہے ہو اور وہ بلڈنگیں جن کو دیکھ دیکھ کر کے تم خوش ہوتے ہو یہ تمام چیزیں اگر زیادہ محبوب ہیں اللہ اس کے رسول سے تو انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ پاکیم کو ہدایت نہیں دیتا یہاں احبائی من اللہ یعنی ان تمام سے محبت کرو بیٹوں سے محبت کی اجازت ہے اولاد سے محبت کی اجازت ہے بھائیوں سے محبت کی اجازت ہے خاندان والوں سے محبت کی اجازت ہے آبا وارتا سے محبت کی اجازت ہے مال سے محبت کی اجازت ہے بلڈنگوں سے محبت کی اجازت ہے اجازت ہے لیکن اللہ کی محبت ان تمام محبتوں پر والی ہونی چاہیے یہ, یہ آیا کریمہ بتا رہی ہے تو پہلے نمبر پہ اللہ کی محبت سب محبتوں پر والی اور ایک نقطہ یہاں بتاتا چلو کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے اس کے بعد نمبر کس ہے سب سے زیادہ محبت کی جائے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے بعد کس سے محبت کی جائے رسول سے لیکن ایک نقطۂ یہاں بتا دوں اگر اللہ کے رسول سے محبت اللہ کے لیے نہیں ہے تب یہ شرک ہے جی ابو طالب نے محبت نہیں کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاننے میں کیوں چلے گئے پھر جاننے میں تم حضرت ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ نہیں تھی تھی محبت لیکن یہ محبت کیسی تھی کرامتی محبت تھی یہ میرے خاندان کے ہیں یہ میرا نتیجہ ہے رشتے داری کی وجہ سے محبت تھی یہ محبت اللہ کے لیے نہیں تھی لہٰذا اگر کوئی رسول سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے اور اگر رسول سے محبت اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس محبت کو کوئی مطلب نہیں ہے آج میں جاننے میں جانے نہیں بچ سکتا اللہ کے لیے محبت ہو رسول سے محبت ہو تو اللہ کے لیے اللہ یہ نقطۂ تک کا اس کو اس نے ٹیمیا نے بیان کیا اور پیارا نقطہ ہے اللہ کے رسول سے محبت ہو اللہ کے لیے ہو تب اس محبت سے بھی فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مقام کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں مقام دیکھتے ہیں اس کے بعد فائدہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد تقاضا دیکھتے ہیں محبت کا مقام پھر محبت في أهمية؟ سلتقابع حديث؟ حديث استرح مع رب الله تحشام رضي الله تعالى وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخصابي رضي الله تعالى فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك بخاری من منظور ملا عبد اللہ سے حضرت عبداللہ ابن کہ ہم لوگ ایک دفعہ ساتھ میں جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا بڑے پیار سے پیار کا یہ انداز دیکھ کر کے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہیں لن کا حق کوئی لے گا بالکل نہیں شہری میری جان کو چھوڑ کر کے بقیہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبین افسی بھی میری ذات اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں یہاں تک کہ تیرے نزدیک تیرے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإن خدا کی قسم اب آپ ہو گئے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان یا عمر اب اے عمر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کسی مفہوم کو ادا کرتے ہوئے محبت سے جو خالی ہو محبت سے جو دل خالی ہو وہ دل ہو نہیں سکتا محبت سے جو خالی ہو وہ دل دل ہو نہیں سکتا بشر انسان کہلانے کے قابل ہو نہیں سکتا اور ہزاروں سال میں بے سجدے رائے کا حامد نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا ال رسول سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوگا یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا کہ تیرا ایمان ابھی مکمل ہے تیری جان سے بھی زیادہ جب تک محبوب نہ ہو جاؤ تب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہے جب حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے بھی زیادہ میرے نزدیک محبوب ہو گئے تب نبی کہ فرما الریا عمر یعنی اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے عمر تو بلا عبد نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا ایمان کے کمال کے لیے محبت رسول ضروری ہے سب سے زیادہ محبت نبی سے اگر ہے تو سمجھو اس کا ایمان مکمل ہے ایک حدیث اور اسی کتاب میں پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں حدیث اس طرح من روا مسلم کی کتاب ایمان اس حدیث و پاک حضرت امام مسلم شہجید آپ کو کتاب المان ملائے اور راوی حضرت عنصے مالک ہیں حضرت عنط فرماتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے اور اس کے مال سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محفوظ میں ہو جائے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علام سے محبت کا مقام اب آگے بڑھتے ہیں رسول سے اگر محبت کر لیا جائے فائدہ فطح رسول کا فائدہ کیا ہے یہی سوال ایک حدیث میں ہے جواب دیکھیے حدیث اس طرح. صلیمتہ ارجن بے رخاری کی کتاب المنقد امام بخاری سے کتاب المنقد دلائے اور رانی حضرت ان سے حضرت حضرتانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرو کون سا سوال ہے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی بہت مسکرائے دیکھا کہ بدو ہے اس کو سوال کرنے کا طریقہ نہیں ہے آپ نے فرمایا قیامت کب آئے گی مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے نے تیاری کیا کر رکھی ہے مان تھا قیامت کب آئے گی یہ پوچھتا ہے وہ ماں مانا رہا دستا قیامت کے لیے میرے پاس تیاری کیا ہے اللہ لیکن پر کچھ نہیں پہ کچھ نہیں تیاری لیکن اللہ کے رسول ایک چیز ہے میرے اندر تاکہ کیا اللہ علیہ مجھے بلوا ہمارا میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ میرے پاس قیامت کے لیے کچھ تیاری نہیں ہے لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا انتما امن حبا جس سے تو محبت کرتا ہے نا اسی کے ساتھ ہوگا حضرت اہم فرماتے فما کرے صلی اللہ علیہ وسلم انتما امن احبا حضرت عہص فرماتے ہیں زندگی میں اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی کس قول سے ہوئی کہ کس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا کس قول سے زیادہ زندگی میں کسی بات کو خوشی نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے جتنا زیادہ ہمیں خوشی ہوئی فرحنا پورے صحابے کرام نام سے بات کہی جا رہی ہے تمام صحاب کرام کو کسی بات پر اتنا زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا حضرت فرماتے ہیں فینبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی سے محبت کرتا ہوں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور ابوبت سے محبت کرتا ہوں عمر سے محبت کرتا ہوں وہ امید کرتا ہوں میں کہ میں کے ساتھ دوں گا بے حد بھی میں ان سے محبت کرتا ہوں وہ لوگ عمل سے مسئلہ اگر کہ میرے اعمال رسول کے عملوں کی طرح نہیں ہے میرے اعمال ابو بکر کے عملوں کی کرے نہیں ہے میرے اعمال عمر کے عملوں کی طرح نہیں لیکن کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور نبی نے کہ جن کے ساتھ محبت کرو گے انہی کے ساتھ سن ہوگے تو میں رسول کے ساتھ ہوں گا اور اسی طریقے سے میں ابو بکر کے ساتھ ہوں گا میں عمر کے ساتھ ہوں گا اگر کہ میرے امال رسول جیسے نہیں میرے اعمال ابو بکر جیسے نہیں میرے اعمال حضرت عمر جیسے نہیں وہی لمبل سے مسلے اعمال ہیں اگر تو نے ایسے امال نہیں کیا جیسے انہوں نے کیے ہیں لیکن چونکہ میں سے محبت کرتا ہوں جہاں میں انہیں کے ساتھ ہوں گا اس لیے کہ نبی نے فرما دیا انتما مانا حضرت یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے محبت کا فائدہ فائدہ کرو فائدہ کیا ہوگا رسول سے محبت کا جس کے ساتھ محبت کرو گے اس کے ساتھ ہی جنت سے جاؤ گا جی چاہتا ہے اس تعلق سے ایک اور روایت پیش کی بہت غلط کرتے ہیں روایت دیکھ پہلے پوری وار قابل اسرمی وار قابل اسرمی رضی اللہ قال صلی اللہ في کتاب جنال حضرت امام مسلم صحدی کو کتاب الضوع کے اندر رہیں اور عالی حضرت ربیع اسلمی حضرت ربیع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا اور مقصود یہ ہوتا تھا کہ آپ کو وضو کا پانی دے دوں آپ کو کسی اور ضرورت حاجت کے لیے پانی دے دوں کیسا آپ نے فرمایا ربیہ سلیمی اس سے مانگو دیکھو بریلی بھی نہیں رک جاتا ہے بالکل نبی نے کہہ دیا سلنی ماس ریا آگے کیا ہے آگے نہیں بولتا آگے نہیں بولتا کہتے ہیں نبی نے کہہ دیا ماس کا سلنی ماس تو مختار کل ہے آپ کہہ دیا ماس دوں گا حالانکہ پوری حدیث پڑھنے کے بعد یہ جو استدلال ہے اس استدلال کی کوئی وقات نہیں رہ جائے گی نے کہا سلنی کچھ مانگ رہا ہوں تم یہ انداز حضرت ربیہ نے دیکھا موقع بہت اچھا ہے موقع بہت اچھا ہے اس لیے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص حالت میں ہے موقع بہت اچھا تاکہ اللہ کے رسورت بات ایک چیز مانگتا کہ کیا کہتے ہیں سنی اصل کا مورا فاقت کا پلی جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیا کیا دنیا نہیں مانگی انہوں نے کا <سلام> کہ اللہ کے رسول بس ایک چیز مانگتا ہوں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں جہاں آپ رہیں گے نا وہاں میں رہنا چاہتا ہوں سینی اس مراقہ پتہ کا سلجانا بڑے عجیب لوگ تھے صحابہ اللہ بڑے عجیب لوگ تھے دنیا انہوں نے تو بظاہر خراب کر دی لیکن آخرت انہوں نے ہاتھ جانے نہیں دی. اور اللہ نے دنیا ہی کو خطاب دے دیا رضی اللہ عنہ <سلام> <سلام> کا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ مانگنا ایک چیز مانگتا ہوں پھر جن پہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ کی رسم کب چاہیے مجھے نبی نے کہا ہے تو بہت بڑی بہت بڑی چیز مانگی ہے اس نے تو کالا ہوگا لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز مانگو اس کے علاوہ اور کچھ چیز مانگو اچھا کل تو ہوا تھا نہیں مجھے یہی چاہیے کل ہوا تھا نہیں مجھے یہی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایسا کرو تو آئین علا نفس کا اپنے اوپر زیادہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو یعنی زیادہ نمازیں پڑھو زیادہ اچھائیاں کرو خاص طور سے نمازوں کی پابندی بہت بہت کرو اور اس کے ذریعے مجھے مدد ملے گی کہ میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کر سکوں تو آئینی اعلی نفس کا کا جو جملہ ہے وہ بریلوی استدال کا پول کھول دیتا ہے اگر آپ سب کچھ دے سکتے تو آپ یہ تو فرماتے کہ نمازیں پڑھ کے کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرو اس لیے کہ جو مختار ہوتا ہے وہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں رہتی یہ تو آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو مختار مدد نہیں مانگتا ڈائریکٹ دے دیتا ہے فائر نہیں والا الگ فکر میرے کا سڑک سوجو زیادہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو سے یہ پتا چلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ ایک بڑی عجیب حدیث سنانے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ, وسلم علیہ وسلم اللہ حد فلم با رجاؤ ذکرو ذالک علی صلی اللہ علیہ وسلم تو قالو لئے رحمن تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہاری توحید احمان بخاری تھا جسے آپ کو کتاب التوحید بنا ہے بخاری کتاب التوحید میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا بھیجا لشکر بھیجا ایک اور اس پر ایک آدمی کو امیر بنا دیا اس وقت جو امیر ہوتا تھا لشکر کا یا شہر کا جو امیر بنا دیا جاتا تھا تو وہی نماز پڑھاتا تھا اب یہ جب بھی راستے میں نماز کا وقت ہوتا جب نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں کل بولنا ضرور کرتے صابق رام نے کہا کیا بات ہے بس کلو اللہ کلہ اللہ پڑھتا رہتا یہ کانفی سلاتی وہ کان یکرو فیصلاتی وکان یقر فیصلہ میں تو کل ہو رہا ہوں الحمد الشریف پڑھنے کے بعد کوئی سورت میں کل ہوا کھسے دیا دوسری طاقت پائی پورا ملے کلولہ میں بھگوڑ دیا ہر اس کا کل بول جاؤ وہاں تو کچھ نہیں کہا انہوں نے فلم مارا جاؤ لوگ لوٹے تو زکرزالی ذالک علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا کہ چلو نبی سے پوچھتے ہیں یہ وہ کلولہ پڑتا رہتا ہے کہا اے اللہ کے رسول وہ جن کو آپ نے ہمارا امیر بنایا تھا نا ہر نماز میں کل ہوماز میں کل ہوئے کو پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمت جا کر انہیں سے پوچھ لو سلو لئے گی صحیح اسروں تاریخ جا کر سے پوچھو ایسا کافی کرتا ہے لئے گی شی ایسنو زاریف ایسا کاپ کرتا ہونا پڑتا ہے اس سے پوچھو Salud, داری. تو تو پوچھو کرتا ہو گئے بھائی ایسا ہے وہ جو آپ کل رہا جگہ گسا دے رہنا. اس تعلق سے ہم نے آپ سے کچھ نہیں کہا نبی سے جا کر کے پوچھا ہے اور نبی نے آپ سے یہ پوچھوایا ہے کہ آپ کلہلہ حرکات میں کیوں لاتے ہیں؟ بتائیں گے آپ کہا جی بھائی ایسا ہے لیا صفت الرحمان اللہ کی صفت ہے وہ نا رصیف بوا نہ اور مجھے بڑی محبت ہے کہ میں مجھے پڑھوں مجھے کلوہلہ سے بہت محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی بات قابو ہوئی جا کر بول دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ علیہ وسلم ان جا کر بول دو کہ اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتا ہے اللہ علیہ وسلم. ویسے قل اللہ سے محبت اللہ تبارک سے محبت ہے اسی لیے کی اللہ کی صفت ہے البو اللہ اللہ کا کلام ہے کرام اللہ کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ کے کلام سے محبت اللہ سے محبت ہے کلو اللہ سے وہ محبت کروا ہے اس کو جا کر کے خبر دے دو نبی کے زبان سے یہ بات نکلی کہ جا کر انہیں بتا دو اخبرو ان اخبر وہ کل سے محبت کرتے تو اللہ ان سے محبت کرتا یہ ہے محبت کا مقام اور محبت کا فائدہ یہاں تک تو ہم پہنچے اب ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ نبی سے محبت کیسے کی جائے ہاں ہاں اب مسئلہ آ گیا ہے پانی ہم محبت کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں کوئی طریقہ ہونا چاہیے نبی سے محبت کا ہائی ایک حدیث سے واضح کر دیتے ہیں کہ نبی سے محبت کا طریقہ کیا ہے حدیث اس طرح انبن احبلا إذن إذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفيت مع النبي وأني إذا دخلت الجنة خشيت ولا أرد فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبرايل بهذه الآية ومن يتعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصن أولئك رفيقة رواه التبراني في الأوسط والحيسن في المجمع الزبائد وقال المقدسی لا اتنا حضرت مقدسی نے فرمایا اس حدیث کے اندر میں کوئی حرف نہیں دیکھتا یہ حدیث سبرانی میں بھی موجود ہے اور مجموع ذوائط حتمی میں موجود ہے اور راویہ حضرت آئی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عیش رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جا رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم انداز دیکھیے کیا حدیث ہے کہنے لگا اے اللہ کے رسول انک اللہ احب من اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ محبود ہوں میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ فداکاری اللہ اور اے اللہ کے رسول وہب بلیہ میں اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں فدا کاری کا انداز اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں اپنے بچوں سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اے اللہ کے رسول اور اے اللہ کے رسول میں جب گھر میں ہوتا ہوں میں اتنی لاکو نل گئی گھر میں جب ہوتا ہوں تو آگ کا جب آپ کی یاد آتی ہے فما اصد حتہ آتی فاؤں دور ہی تو میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں آ کر کے سب تک مجھے صبر نہیں ہوتا فما اصل حسا آج کی افاہ دور آپ کی یاد گھر میں آتی ہے تو جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں دیکھے بغیر مجھے صبر نہیں ہوتا مجھے آپ کے پاس آنا ہی پڑتا ہے اہل رسول میرا ایک پرابلم ہے میرا ایک پرابلم ہے کہ وہ کیا ادا کی دکر تو موتی وہ مو تک جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں دیکھو تمام صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ نبی کو موت ہوگی ایک قوم مانتی نہیں ہے کہ نبی کو موت موسی یہ حضرت فرما رہے وہ امی ادا دہ تم موتی وہ مو سکا جب میں آپ کی موت اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو میری سمجھ میں بات آتی ہے کہ ان کا ہی زیادہ خلطل جنتا جب آپ جنت میں جائیں گے تو روسی تمام ندی نبیل تو ندیوں کے ساتھ آپ بلند مراتب پر پہنچ جائیں گے بہت دور چلے جائیں گے آپ ہم سے وہ انی زیادہ دخلت جنتا اور جب میں جنت میں جاؤں گا دیکھو نہیں محبت ہے نا آدمی بولے وہ جنت میں جاتا وہ اینی زیادہ فلتھ جنتا اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو خشیت وال میں ڈر رہا ہوں کہ آپ کو کیسے دیکھنے گا محبت دیکھ ہیں یہ محبت بولوا رہی کہ بول دو جنت میں جاؤں گا بہن نہیں رہتا خلط میں جب جنت میں, میں, میں, میں, میں جاؤں گا تو خشیت والا میرا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ جنگت میں چلے جائیں گے اور ندیوں کے ساتھ بلند مقامات عامات پہ پہنچ جائیں گے میرے عمل تو ویسے نہیں میں تو چھوٹا آدمی میں جنت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا خشی تو اللہ یہ محبت ہے جناب علی اس کو محبت بولتے ہیں خشی تو اللہ اللہ کر دوں میں آپ کو کیسے دیکھوں گا یہاں تو یاد آتی ہے تو آپ کو آ کر دیکھ لیتا ہوں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی ہے وہ محبت دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے اس کی محبت کا جب کوئی جواب نہیں دیا تو اللہ کی رحمت جو میں آ گئی کہا کہ میرے بندے رسول جواب نہیں دے رہے میں جواب دے رہا ہوں نا فلم یہاں صلی اللہ علیہ نظر یوں تو اللہ علیہ رسوال ادائے کا رفیفہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو میں اس کو تیرے رسول کے ساتھ ہی اس کو تیرے رسول کے ساتھ ہی رکھوں گا نبی نے جواب نہیں دیا اللہ نے جواب دیا رقبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی پہ حاضر آیا ابھی سوال ختم ہوا جواب نہیں دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئے اتر رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا یہ ان لوگوں میں سے جن کے اوپر اللہ کا نام ہوا ہے نبیوں کے ساتھ ایسا آدمی ہوگا ایسا آدمی کے ساتھ ہوگا ایسا آدمی وال کے ساتھ لا یہ ہے محبت رسول کا طریقہ طریقہ کہ رسول سے محبت کیسے کی جائے اس کی اعقاط کی جائے رسول کی جتنی اعت کریں گے آپ جتنی اجتماع کریں گے سمجھو آپ رسول سے اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں اور جتنی زیادہ آپ اجتماع کریں گے سمجھو اللہ سے اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں آپ یہ لنک ہے اب, اب آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی چند سیدا کاریا اور کا انداز بتا دوں ایک حدیث پہ لے لیجیے وان ہم نے ابھی ان سوری ان ابھی ان سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شروع ہو حمزت ابن ابی و اب آگے بات آ رہی ہے روس کی کتاب الدب حضرت امام ابی داؤد اس ابیب پاک کو کتاب العدب کے اندر لائیں حضرت حمزہ ابن وسعید انصاری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان کے باپ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سند انہو سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا کب وہ خارغ المسد آپ مسجد سے نکل رہے تھے کیا ہوا پخت الرجا علمان نصاف مسجد سے جب لوگ باہر نکلے نماز پڑھ کر کے تو مرد عورتوں کے ساتھ مل گئے آپس میں یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد عورتیں دونوں مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے ایک قوم اصرار کر رہی ہے کہ مسجدوں میں آنا منائے عورتوں کا رضا عورتیں مرد مختلط ہو گئے سخال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا اس کا پیچھے دو نہ تمہارے لیے تمہارا حق نہیں ہے کہ تم راستے کے بیچ بیچ چلو یہاں ایک لفظ کا ایکسپلینشن کر دوں میں لفظ استعمال ہوا انتخاب ندی کریم صلیم نے فرمایا کہ عورتوں تم لوگ پیچھے ہٹو بیچ میں مت چلو تمہارا حق یہ نہیں ہے کہ تم انتخاب کے تم راستے کے بیچ میں چلو حق تک کا مطلب ہوتا ہے راستے کے بیچ میں چلنا اس کا مطلب حق جو ہوتا ہے افراد و تفریح سے پاک بات کو بولتے حق اس بات کو کہتے ہیں جس میں اشراک نہ ہو جس میں تفریح بیٹھ بیٹ اس کا مطلب شراک مستقین کا مراقف ہے آپ حق کے اندر افراد و تفریح نہیں ہوتا اسی وجہ سے حق تک کا مطلب راستے کے بیچوں بیچ چلنا نہ افراد ہو نہ تفریح سوری تمہارا ہاتھی یہ نہیں کہ راستے کے بیچ میں چلو لیکن اب ہاف پاپی تریف ہاپا میں راستے کی کناروں سے چلو کہتے اس حکم کے بعد ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ جب بھی عورتیں مسجد سے نکلتی صرف ایک بار آپ نے فرمایا جتنی مرتبہ نکلتی عورتوں تو پکا رہے تل کو بل جی دار چمٹ جاتی تھی یہاں کٹ کے کبھی کبھی تو اس عورت کا کپڑا آ کر جاتا تھا دیوار سے حتی سو ہے کو بلجی دار اس کا کپڑا اتنا سٹ کے چلتی تھی دیوار سے کہ کبھی کبھی اس کا کپڑا الٹ جاتا تھا دیوار میں ملسو کیا بھی اس کے سمٹنے کی وجہ سے بتائیے اللہ اکبر یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز کہ ایک بار آپ نے کہہ دیا تو مرد تو مرد عورتیں بھی ایک طرف سے چل رہی ہیں اور اتنا سمٹ کر کے چل رہی ہیں کہ باقاعدہ ان کے کپڑے دیوار میں سب رہے ہیں یہ محبت کا انداز ہے کہ نبی جو بات کہہ گئے اس کو گرا باندھ دیا جائے گاٹ باندھ لیا جائے اس کے خلاف نہ کیا جائے ایک اور حدیث یاد آئی جسے امام کتاب الز میں لائے ہیں اور روایت اس طرح صلی اللہ علیہ فکال کال ارخیما مل قیامتی سوارت ہوما نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ابو داؤدی سکات حضرت مان داؤد اس عزیز پاپی کتاب سکات کرائے اور صنع ہے ایک عورت نبی کہیں خدمت میں آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی وہ مارا گرس اللہ بھی تھی. اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں دو سونے کے موٹے موٹے کڑے تھے وہ پی اجیب نتیہ مس کتا غلی دتان کے کنگن کو مس کتا غلی, غلی موٹے وہ پی عجیب نتیہ مس کتا نے غلی دتان صاحب سونے کے دو موٹے کڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کڑوں کی طرف دیکھا کہا کہ بیٹے اس کی زکات نکالتی ہے پکال لا تی نظر زکات نکالتی ہے ان کا کلکلا نہیں آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ ان دو کنگنوں کے بدلے تمہیں آپ کا کنگن قیامت کے دن جہان نہ میں پہنائے عورت نے اتنا سنا کہ فون پکانا تو دونوں کنگن کتنے قیمتی رہے بہت موٹے تھے وہ اور اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہاں ہم اللہ رسور اللہ کے رسور اللہ اور اس کے رسو دکھے یہ محبت سے دیکھیے بات زوال سے نکلی کہ کیا تجھے پسند ہے کہ ان کنگنوں کے بدلے تجھے جہنم میں اللہ دو آگ کے کنگن پہنا ہے فوراً کنگن اتار ہوئے یہ ہے ایمان اور یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز ایک الزیذ اور سناؤں بڑی پیاری حدیث امام ابی لاوز کو کتاب اللباس میں لائے حضرت معابی ابن القرآن روایت مستحایت وعام معابیت امن القرآن قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرحق من مزین تصبائی آنا ویند قبیشہ لمطلق الازرار ثم مادخلت یدیت قمیشی فمسلسل خاتم قال عروت فما رأیت معابیت ولا ابنہ قدت حضرت معاویہ ابن کہتے ہیں کہ میں آیا کہ قبیلہ مزینہ اس کے ایک وقت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب آیا ہم نے بیس کیا جب یہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض کا غریبان کیا بٹن نہیں لگے سکتے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غریبان کھلے ہوئے کیا انداز اللہ حکب کیا توازو تھی کیا انکشار تھا اتنے مرتبے والا نبی اس قدر ان کے ساتھ اتنا الازرار لقوار غریبان کے جو بٹن تھے کھلے ہوئے تو پورا غریبان کھلا ہوا تھا مواضے بن قرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض میں ہاتھ ڈالا تو مسلط یہ بھی سی قمیض تھی اور میں نے وہ مر نبوت کو مت کیا چھا مہر نبوت دائر تھی بالکل وہ غدے کی طرح دو کی طرح چیز تو میں نے مجھ کو محسوس کیا چھوا اس کا قمیض میں ہاتھ ڈالنے دیا رسول ڈالنے ہاتھ کدھر ڈالتا ہاتھ ڈال کر کے وہ خاتم محسوس کیا چھا اس کہتے ہیں کال اور ہوا کروا کہتے ہیں ہمارا تو معاویتن معاویہ اور ان کے بیٹے جو آئے تھے قرآن اور معاویہ دونوں میں نے دیکھا کہ معاویہ اور ان کے بیٹے دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں دیکھا تھا میں نے زندگی بچا وہ گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو ستائن بولا ہر ریم گرمی کا موسم ہو سردی کا موسم کبھی انہوں نے اپنے کمیز سے بٹن بند نہیں کیے نظر آ رہا بٹن زندگی میں کبھی کمیز میں بٹن بھی نہیں لگائے دیکھ رہے ہیں محبت ایک حالت دیکھ لی نبی چیز لگانا جائز ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت کو انہوں نے دیکھا وہ ادا اتنی پسند آئی کہ زندگی بھر انہوں نے اپنے قمیص میں بٹن نہیں لگایا باپ بیٹے دونوں نے یہ محبت کا انداز اس کو کہتے ہیں محبت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ایک اور حفیظ پیش کر دوں جسے امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفا میں لائے ہیں روایت مالک رضی اللہ تعالیٰ کی لوب بکا بے خوب بکی بےحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی یہ آتی رابطی کی کتابیں لفظ میں حضرت ابو تعلق کہتے ہیں کہ میں ان سب نے مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو وہ کدو رہے وہ یا کل کار وہ کدو کھا رہے تھے وہ یقول اور کدو کھاتے کھاتے کدو کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں وہ یقین یا لکی سجرتن کتنا اچھا پھل ہے تبدیل اب تک کتنا محبت کرتا ہوں کدو سے بول رہے ہو کدو سے بولے کدو سے کدو سے بولے یا لکیر سے جتن ارے کتنا اچھا پیڑ ہے کتنا اچھا پھل ہے تا حب بکیل کدو میں کرتا ہوں بے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اس لیے کہ میرا نبی تجھ سے بہت محبت کرتا یہ ہے محبت کا انداز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ اگر کے سامنے پیش کی ہیں اللہ سمجھ کی ہم نے نیکمل اور اچھی سمجھ کے اللہ کی پتہ فرمائے اللہ خیر و احسن الجزا ابھی آپ محبت رسول کے تقاضے پر فضیلت الشیخ بال الدین قاسمی حقیظ اللہ کو سماپت فرما رہے تھے کچھ سوالات ہیں چونکہ مغرب کے لیے اچھا خاصا وقت ہے ہمارے پاس تو کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں شیخ صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا پہلا سوال یہ ہے جو لوگ سوال اگر جو ہے شیخ صاحب سے کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سوالات کی پرچی لکھ کر یہاں بھیج دیں سوال یہ ہے کہ پندرہویں شابان کی رات کیا عبادت کی رات ہے سوال یہ ہے پندرہویں شابان کی رات کیا عبادت کی رات ہے اس میں روزہ رکھا جاتا ہے سال بھر کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات کی حقیقت کیا ہے وضاحت فرمائیں جہاں تک پندرہویں شابان کا مسئلہ ہے ایک تو رات کا معاملہ ہے اور ایک دن کا معاملہ ہے دن میں کیا ہے روزے کا لوگ سوال کرتے ہیں اور رات میں عبادت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں تو جاننا چاہیے کہ روزوں کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے दिन دن 15 शाबान की کی رات کا معاملہ تو بعض لوگوں کو یہ लगा لگا ہے کہ اسی دن فیصلے जाते جاتے ہیں اور اس کو के القدر کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے جو باتیں لہلت القدر کے تعلق سے ہیں قرآن و حدیث کے اندر وہ اس رات کے تعلق سے لوگوں نے سمجھ گیا غلطی سے یہ بڑی بھیانک غلطی ہے جو کچھ پندرہویں شاہ بان کی رات کے فضیلت کے بارے میں لوگوں نے سمجھا ہوا ہے وہ للت القدر کی فضیلت ہے رہا روزوں کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے اس تو مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں للت القدر کا معاملہ سمجھنا یہ بھی غلط ہے جہاں تک اس رات کے اندر عبادت کا معاملہ ہے علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن تو کہا ہے لیکن بعض لوگ اس کے خیال نہیں ہیں اور ہمارے انڈیا کے ایک مشہور عالم دین تھے مشکات کی شرح عربی میں لکھی ہے میراق المفاسی انہوں نے کہا کہ جتنی احادیث آتی ہیں سب کی سب ضعیف ہے اس رات کی فضیلت کے تعلق سے کہ اس رات میں عبادت کرنا چاہیے کچھ ان عبادتوں کا تصور ہے اسلام میں تو جتنی روایتیں آتی ہیں ہر روایت ضعیف ہے کچھ صحیح روایت نہیں ملی لیکن تمام روایات کو ملا کر کے کم سے کم اتنا تو سمجھا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر کوئی عبادت کر لے تو چلتا ہے مجھے اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی صرف علامہ البانی نے ایک حدیث کو حسن کہہ دیا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے کمر کس لیا جاتے تھے اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر اتنے روزے نہیں رکھتے تھے آپ جتنے کی شاہبان میں رکھتے تھے آپ پہلے ہی سے کمر کس لیتے تھے رمضان آنے رمضان کے روزوں کی تیاری کے لیے کرنا ہے کہ کوئی شخص عمرہ اپنے والدین کے علاوہ کیا اپنے رشتے دار رشتے دار کا کر سکتا ہے کہ اس سلسلے میں ایسا اگر زندہ ہیں تو نیابت ہو سکتی ہے نائب بن کر کے کر سکتا ہے اب آ نہ سکے کوئی معذوری ہے تو اور اگر مر گئے ہیں تو اگر وصیت نہیں ہے تو عمرہ نہیں کیا جا سکتا کیا تحجد کے لیے سونا ضروری ہے کہ تحجد اور سلاد الہن میں کیا فرق ہے اللیل، قیام اللیل، سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں اس کو ترابی بھی بولتے ہیں اس کو قیام الہل بھی بولتے اور اس کو تاجر بھی بولتے ہیں. سب ادارات میں شکتا بحسن تواحد اور اس کے لیے سونا ضروری نہیں اس کے لیے سونا ضروری نہیں سوئے بھی پڑھ ہے سوئے ہوئے بھی پڑ ہے تعاویل کے تعلق سے بتائے کہ کیا بیس رقاب صحیح ہے یا دس رکا روشنے والی سلسلے میں معطل امام مالک کی ایک روایت حضرت صاحب ابن عزیز سے ہے حضرت صاحب ابن عزیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن ففتاب نے ابن ابنتاب کو اور تمیم داری کو یہ حکم دیا کہ جا کر کے لوگوں کو لنہ سے اہدا اشارہ رکعتن لوگوں کو جا کر کے دونوں 11 گیارہ رکعت پر آگے پڑھائیں اور یہ صحیح صنعت کے ساتھ ہے اس کے بعد والی جو روایت ہے اس روایت کے اندر اتنا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس طریقے کی کوئی بات ہے بیس رکعت پڑھا کرتے تھے لیکن کہاں پڑھا جاتا تھا کون پڑھتا تھا जो جو ہے اس کی صحیح نہیں ہے یہ سائبنزیت والی روایت جو ہے گیارہ رکعت والی یہ پرفیکٹ اور بخاری وغیرہ کے اندر بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ آ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے رات کی نماز کے تعلق سے پوچھا جائے تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رقاط سے زیادہ نہیں کرتے تھے چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ <سلام> کہتے ہیں کہ اللہ وسیلہ اس کے وصیلہ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ اعمال جسے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے یہ ہمارا اردو کا وسیلہ نہیں ہے وہ ذریعہ یعنی جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کا وسیلہ یہ وسیلہ اردو کا ہے یہ عربی کا جو وسیلہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے اچھے اعمال کرنا کہ ان اچھے امال کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربت حاصل کرے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نزدی کے نزدیک حاصل کرے اور تمام علمائے لغف اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ وسیلہ کا یہی مطلب ہے بس لوگوں نے وسیلہ کا مطلب وہ لے لیا ہے کہ قبر والے کا وسیلہ جب تک نہ ہو تب تک بعض لوگوں نے تو کہا کہ اگر حسین کا وسیلہ نہیں تو نبی تک نہیں پہنچ سکتا نبی تک نہیں پہنچا تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اس طریقے سے وہ لنک لگاتے ہیں حالانکہ وہاں جو ہے وسیلے کا جو مفہوم ہے وسیلے کا یہی مفوم ہے کہ بہت سارے اچھے اعمال کر کے آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرر ڈھونڈے یہ عربی میں وسیلے کا مفہوم ہے اچھا ہزاب لگانا آرام نہیں لگا کر پڑھنا نماز پڑھنا کالا حزاب نہ لگائے باقی وسمہ وغیرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا رنگ ہوتا ہے وہ کون سا رنگ کیا بولتے اس کو جی بنی جو ہے مہندی کلر مہندی ہے نا تو یہ لگانا چاہیے سر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکا کی اجازت دی ہے کر سکتا ہے کا الگ سے سامنا بغیر ان کو قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بڑا عجیب سوال ہے کیا سوال ہے یا کیا کتنے لکھا ہے یہ کام کرو یا اتنا برا کام کرو گے سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ سے دیکھے میں پڑھ لکھا یہاں سے تو نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو ہو چکا دوست والے خزاب لگانا حرام ہے جائز ہے خزاب لگا کر پڑھنا درست ہے نہیں تھوڑا ریشمی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے ریشمی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا خرام ہے لیکن اگر کپڑا سادہ ہے دوسری کی اس پر ریشم کے دھاگے سے کڑھائی وغیرہ کیا ہوا ہے تو ایسا کپڑا جائز ہے ریشم کی بس اتنی اجازت ہے कोई पट्टी वट्टी किनारे से लगा सकते हैं या कहीं थोड़ा सा जैसे कांधे पर है या किसी जगह पर है या इधर कहीं बॉर्डर पडल पर या कहीं थोड़ा सा इसकी लगाने की इजाजत है वकी पूरा रेशमी लि बात या ज्यादातर रेशम लगाना दूसरी नहीं हर शब्द को में हुजूर की जियारत हो सकती है इसकी पुरान हमें क्या लगी सिलसिले में علما نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے لیے اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اگر آتے ہیں ان کے تو سمجھئے کہ آپ ہی آتے ہیں اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت میں نہیں آ سکتا آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے ہے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو بہت زیادہ دروت پڑتا ہو یا اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا اچھا بندہ ہو تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں کیسے پتہ لگایا جائے کہ بھائی اللہ کے نبی ہیں تو اس میں کچھ ایسے ہنٹس ہوتے ہیں مثلاً ایک آدمی شادی علی میں آ رہا ہے بہت نوران چہرے والے اور کچھ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے تو دوسرے لوگ بولتے ہیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طریقے کی بعض لوگوں کی کیا کرتی ہے لیکن بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ صاحب کے رام بس صلی اللہ تعالیٰ علیہ ذمائن کے لیے تم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آتے ہیں تو سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا اب لوگوں نے کہا ہے نا. دیکھ سکتا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے کہ تم اتنا اچھا کام کرو گے اتنا برا کام کرو گے نسی پورا کاغذ ہے اور انسان اس کو اپنے سے پڑتا ہے اس سلسلے میں تو بات بالکل باز ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے پچاس ہزار سال پہلے اللہ سبارکال نے انسانوں کی تقریر لکھ دی ہے کتنے برے کام کرے گا کہاں جائے گا کتنے اچھے امال کرے گا کدھر جائے گا سب کچھ مقصود ہے سب کچھ لکھ دیا گیا میں پورا کاغذ نہیں ہے اللہ تعالی نے سب لکھ دیا ہے سب کچھ لکھ دیا ہے یہ امال کرے گا اتنے اچھے امال کرے گا ٹھیکانا جنرل یہ برے امال کرے گا ٹھیکانا جنرل سب کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر میں اللہ تعالی لفت لین کو اترتا ہے اور مدا لگاتا ہے میلہ لگاتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کو اترتا ہے اور متا لگاتا ہے بخاری کی روایت ہے کتاب و کی کہ جب سلسل ہوتا ہے تو تہائی تو اللہ سبارک تعالیٰ سماج میں پر منظور کرتا ہے اپنی شان کے اعتبار سے اور آمدہ دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے مجھ سے سوال کو پورا کروں جو کون ہے جو اپنے گناہ کو معافرد چاہے میں اس کو معاف کر دوں کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں یہ آواز لگاتا ہے فارغ کی روایت ہے صحیح ہے ضرورت کے تعلق سے بتائیں کہ کون سا ضرور کہا جانا صحیح ہے ایسے تو بہت سارے ضرور ہیں دروت کی کچھ شکلیں بتائی گئی ہیں اور آپ مشہور تو یہ ہے جو درود ابراہیم ہم لوگ پڑھتے وہ ہی ہیں وہی بہتر ہے وہی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختصر طور پر لوگوں نے اجازت دی لیکن میں نے کسی طریقے میں نہیں دیکھا بس یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ آئی ان لدینہ انَََ اللہ ملسنع نبی اللہ عم و سلی وسلم و تسلیم. تو کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ سلو وسلم درود پڑھو اور سلام بھی ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو درود بھی ہو گیا اور سلام بھی ہو گیا ضرور جو کوئی مجھ پر ضرور پڑتا ہے تو اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں ابوداؤد کی روایت سے کیا ملاقات دیکھیے روح کے لوٹانے کے تعلق سے یہ حدیث بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے اور علامہ البانی وغیرہ نے اور بہت سارے علماء نے حدیث کو صحیح کہا ہے اگر اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے اللہ مالوانیوں جیسے اور بڑے بڑے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو روح لوٹائی جاتی ہے روح رد روح کی جو کیفیت ہے روح لوٹانے کی تو اللہ کا معلوم اس انداز سے لوٹائی جاتی ہے روح لوٹائی جاتی ہے کس طرح لوٹائی جاتی ہے نکلنے <&تصال> <&تصال> سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ تو کچھ تبلیغی حضرات نے کچھ بریلوں نے مسئلہ بنا رکھا حضرت ایک سالمی ہے نا تیر لگ گیا خون بہرا نماز میں بہت ساری بہت سارے واقعات حضرت عمر کا واقع ہے ابولو فروز نے مارا اور باقاعدہ نماز میں ہے خون بہر ہے نماز ادا کیا گاڑی کو مکمل چھوڑ دینا چاہیے اصل میں کیا ہے کئی دفعہ اس کو چھیل دیا گیا اور اب بھی اگر ضرورت پڑی کہیں کچھ یہاں جو ہڈی گڑبڑ ہو گئی ہے تو پھر سے چھیل دیا جائے گا پورا ہے ایکسیڈنٹ سے پورا اسے پھوٹ گیا تھا شیشہ وشا کا گھس گیا تھا اور ایک ہڈی یہاں کریک ہو گئی تھی کریک ہو گئی تو پورا کئی دبا صاف کر کے اس کو باقاعدہ پلاسٹک ٹائپ کا یہاں لگایا گیا تھا ابھی سال بھر ہوا سال بھر کے میں بستر سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے معلوم کیجیے پورا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا یہاں ضائع ہو گیا پورا ختم ہو اور صرف تقریباً سال ڈیڑھ سال سے تھے جہاں پر آ رہے تھے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صاحب اور ہم سب پہنچتے ہیں کیا دعا سے تقریب بدل سکتی ہے بدل جاتی ہے دعا سے تقریر بدل جاتی ہے اس لیے کہ تقریب میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ یہ دعا کرے گا تو ملے گا نہیں دعا کرے گا نہیں ملے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے نماز جنازہ میں علامت شریف پڑھنی چاہیے جی تو حضرت طلحہ وقت کی روایت ہے بخاری کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نباز کے پیچھے نماز پڑھی ایک جنازے کی تو آپ نے سورے فاتحہ پڑھی اور کہا کہ یہ سنت ہے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے مسجد کے جس نارام کا امام و فطیف کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں جتنا باورچی سلامہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جن کے نام سے یہ پروگرام آج کل ہوا ہے اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں ان تمام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کے تعمیر پروگرام اللہ تعالیٰ کی تقریب سے کشمیر کو پہنچا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی نوکری کو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس کے پروگرام سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش میں اور آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ آج عشا کی نماز کے بعد آج عشا کی نماز کے بعد پھر لاگی کیا نسل کے جوہرا میں آپ شیخ کا جو ہے نرس رکھا گیا ہے گزارش ہے کہ وہاں پر ہی پہنچنے کی کوشش کریں بڑی بہترین موضوع سے ان شاء اللہ تعالیٰ سے افطلا فرمائے گئے فرحان اکبل ہوئے رحمت اللہ بتا ہے نا امریک نہیں سمجھا سکتا